حبیب اللہ نبی اللہ ولی وصحاب نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہیں اس سلسلے میں الحمد ہم قرآن کریم کے مختلف مضامین پر بیان سنتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر شے کا بیان ہے تو انشاءاللہ آج بھی کچھ بیان سنیں گے عقائد دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے درود پاک پڑھ لیں صلی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم اچھی اچھی نیت بھی کر لیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلہ دیکھوں گا اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ کروں گا قرآن کریم میں مختلف انبیاء کرام عرحم السلام کے واقعات بھی ہیں اور مختلف مقامات کا ذکر بھی ہے آج حضرت عیسیٰ روح اللہ علیٰ نبینہ ولاۃ وسلام کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا اور پھر انشاءاللہ اللہ اس عنوان پر قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے اسے بھی آپ سنیں گے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علاء نبی جینا و علیہ السلاۃ وسلام نے جب یہودیوں کے سامنے اعلان نبوت فرمایا تو چونکہ یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے اس سے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرمایا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے تو ایک روز آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے ان سے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا آپ فرما نے فرمایا من انسواری اللہ یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف تو پارہ تو بارہ یا ان انیس کے اعداد آتے ہیں کہ ان میں سے بارہ یا انیس ہواریوں نے جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے یہ کہا جسے سورہ سوریا عمران کی آیت نمبر باون میں نقل کیا گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ نحنو انصار اللہ مسلم اشحد بھی انا مسلمون یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں تو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 عداوت دشمنی اس قدر جوش مار رہی تھی کہ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ روہ اللہ نبینہ والسلام کے قتل کا منصوبہ بنایا اور ایک شخص تھا جو یہودی تھا اس کا نام تھا تتانوس ابھی دقانوس سنا ہوگا تتانوس دونوں کا پوہ ہے تت نوس اس کا یہ نام تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان میں داخل کیا کہ وہ آپ کو قتل کر دے اتنے اچانک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا اس نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ یہ جوش محبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چمٹ گئیں تو میرے پیارے آکا حضد عیسی رحی اللہ علیہ نبین والسلام نے شاد فرمایا اما جان اب قیامت کے روز ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی اور بدلی آپ کو لے کر آسمان کی طرف اڑ گئی مطلب آپ آسمان کی طرف آسمان پر پہنچا دیے گئے میں یہ ضرور ارض کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں ان کے لیے ہم سب کے لیے مضمون بہت اہمیت کا حامل ہے اور حضرت عیسیٰ رح اللہ علا نبی والسلام کی جیسے ولادت ہوئی اور آپ کا اعلان نبوت کا ہونا پھر آپ کا آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا اور اس کے بعد کا جو کچھ انشاءاللہ بیان میں کروں گا یہ بہت امپورٹنٹ بیان ہے اور ان نہ ہونے کی وجہ سے کئی مسلمان کئی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور غیر مسلموں کی طرف سے جو ایک زیر منفی پروپوگینڈا ہوتا ہے اور ایک ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جو صریح ہمارے اسلام و دین اور قرآن اور حدیث کے جو بیان ہے جو عقائد ہیں جو نظریات ہیں اس کے خلاف ہوتی ہیں تو مسلمان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ایک اسلامی نظریہ ہے جو قرآن اور حدیث اور ہمارے علماء نے جس کو بیان کیا ہے اس سے ہم یاد رکھنا چاہیے تو یہ ایک حصہ میں نے آپ کو بیان کیا اب یہ جو واقعہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا یہ بیت المقدس میں شب قدر کی رات ہوا شب قدر میں ہوا نا اچھا اس وقت آپ کی عمر شریف جو تھی اس کے دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک تینتیس سال کی تھی اور ایک قول یہ کہ آپ کی عمر مبارک ایک سو بیس برس کی تھی دو قل بیان کیے گئے مگر یہ تفصیل خزان الرفان میں میں نے پڑھا تھا کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ تینتیس سال کے دکھائی دیں گے تینتیس سال کی عمر آپ کی اس عمر کے آپ دکھائی دیں گے خیر تتانوس جب بہت دیر تک جو آپ کو قتل کرنے کے لیے مکان میں داخل ہوا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان تک پہنچا دیے گئے اب تتیا نوز بہت دیر تک جب گھر سے باہر نہ نکلا تو یہودی مکان میں داخل ہو گئے اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تتیہ نوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا یہودیوں نے تتیا نوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اسے قتل کر دیا اس کے بعد جب نوس کے گھر والوں نے غور کیا دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا بقیہ بدن تو تتیہ نوس جیسا تھا انہوں نے کہا کہ اگر جو خاندان کے لوگ تھے کہا کہ اگر یہ نوس ہے تو اس کے بدن کا یہ معاملہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ سلام کہاں ہے حضرت عیسیٰ علیہ سلام یہ ہیں تو پھر یہ جو بدعن یا تفتیاں جیسا کیوں ہے تو یوں مطلب کہ ایک ٹھیک ٹھاک ان میں یہ اختلاف پیدا ہوا اور پھر انہی میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا اور یہودیوں نے ایک دوسرے کو ایک قتل کرنا شروع کر دیا اور یہ ایک جھگڑا ان کے اندر چل پڑا اور ایک دوسرے میں قتو غارت گری کی یہ نوبت آ گئی تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کا جو واقعہ ہے وہ ابھی تک یہاں پر میں نے بیان کیا مزید خلاصہ میں عرض کرتا چلوں تاکہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارے عقائد و نظریات اور ہمارے اعتقادات ہیں وہ صحیح طور پر ہمارے سامنے واضح ہو جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے اللہ تعالی نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا یہ عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ہے ٹھیک ہے یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے اور اللہ تعالی نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے تو وہ شخص کافر ہے کیونکہ قرآن کریم میں صاف صاف یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے یہ بات ہمارے ذہنوں میں موجود رہے اب آگے بڑھتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم جو آپ کی والدہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ نے چھ برس اس کے بعد دنیا میں گزارے اور پھر آپ بھی انتقال فرما گئیں اور آپ انتقال فرما گئیں ابھی نہیں گئیں گے اور آپ انتقال فرما گئیں بخاری مسلم کی روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے نازل ہوں گے اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال و خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور سلیب کو توڑیں گے اور سات برس سات برس تک دنیا میں عدل فرما کر پھر آپ انتقال فرمائیں گے اور مدینے منورہ زاد الشرف تعظیمن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کے پہلو میں آپ آرام فرمائیں گے وہ وہاں آپ کی جگہ ہے تبسین آپ کی وہاں ہوگی اب جب, جب دجال کا فطرہ مزید اس کو اور وضاحت کر دوں دجال کہ جس کے فتنے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کئی دفعہ دعا, دعا میں پناہ مانگی اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچ چکے گا اور یہ ملعون تمام دنیا بھر میں پھر کر ملک شام میں آئے گا اس وقت حضرت عیسیٰ رح اللہ علیہ نبینہ والے صلاح و سلام دمشق کی جامعہ مسجد کے شرقی منارے پر شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاکم اور امام عادی یعنی عدل و انصاف کرنے والے پیشوا اور مجدد ملت ہو کر نزول فرمائیں گے جامع مسجد دمش کا شرک منارہ آپ کو دکھا دوں ذرا دکھائیے یہ جامعہ مسجد دمشق کا شرقی منارا ہے الحمدللہ رب العالمین میں نے اس مقام پر حاضری دی ہے الحمد یعنی نیچے سے دیکھا یہ اوپر جانے کی اجازت اس وقت تو نہیں تھی اور یہ کورڈ تھا یہ حصہ تو الحمد یہاں پر حاضری دینے کی سعادت نصیب ہوئی ہے تو جامع مسجد دمشق کے شرقی منارے پر آپ کا اس طرح نزول ہوگا جیسا بھی میں نے بیان کیا آپ علیہ السلام کی نظر مبارک جہاں تک جائے گی وہاں تک خوشبو پہنچے گی اور میرے آقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سے دجال پگھلنے لگے گا اور بھاگے گا آپ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب مقام مقام لدھ پر قتل فرمائیں گے ان کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہوگا بڑی خیر و برکت کا ہوگا مال کی کثرت ہوگی زمین اپنے خزانے نکال کر باہر کرے گی لوگوں کو مال سے رغبت نہ رہے گی یہودیت اور نسرانیت اور تمام باطل دینوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹا دیں گے آپ علیہ السلام کے مبارک دور میں ایک دین ہوگا وہ دین اسلام تمام کافر ایمان لے آئیں گے اور ساری دنیا میں مسلمان ایسے سنت ہوگی امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ شیر بکری ایک ساتھ چڑھیں گے بچے سانپوں سے کھیلیں گے بگس حسد کا نام اور نشان بھی نہ ہوگا کتنا عظیم اور کتنا مبارک دور ہوگا جس وقت آپ علیہ السلام نز... کا نزول ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تو فجر کی جماعت خری, ہو... خری ہوتی ہوگی یعنی کڑی ہونے والی ہوگی اور حضرت سیدہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہو آپ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ سے امامت کی درخواست کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ سلام انہیں کو آگے بڑھائیں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و صفت مبارک اور آپ علیہ السلام کی امت کی عزت و کرامت دیکھ کر امت محمدی میں داخل ہونے کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی مکا عطا فرمائی کہ آخری زمانے میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امام ہو کر آپ کا نزول ہوگا آپ علیہ السلام نزول کے بعد برسوں دنیا میں رہیں گے نکاح فرمائیں گے پھر وفات فرما کر حضرت امام و حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں متفون ہوں گے تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو قرآن میں اور حدیث پاک کی روح سے اور فکاہ کرام علماء کرام نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس کا یہاں پر میں نے ایک بیان آپ کو سنایا ہے اب قرآن کریم میں ایک مقام پر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا گیا اس کا جو آیت کریمہ اور ترجمہ مبارک ہے آئیے وہ سنتے ہیں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 مِنَ اللہ دین ک سرو جلدی ندر کسو لین کسورو علیہ کم سم بین کم سی بنی پون اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے حالات کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسا میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیرووں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا پھر تم سب میری طرف پلٹ کراؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو یہ الحمدللہ بڑا واضح بیان قرآن کریم کا آپ نے سنا اس کے علاوہ سور نسا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے تو قرآن کریم کے یہ ارشادات بھی ہمارے پیشے نظر رہیں اور اللہ کرے کہ ہمارے علم میں یہ بات مضبوطی کے ہمارے دماغ میں یہ بات بڑی مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جائے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمائے گئے ہیں آئیے سورہ نساء کی آئے مبارکہ سنتے قتلوه بر وكان اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا فَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ <لَهُم> اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ ان کے لیے اس کی شبی یعنی شکل و صورت کا ایک بنا دیا گیا اب بڑا واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ نہ نہ قتل کیے گئے نہ سولی دی گئی اب یہ کہ ہمارا عقیدہ ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارا نظریہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میں ایک بار پھر ارض کر دوں بعد وقت ہوتا ہے کہ کوئی ایسے ذمہ دار افراد بھی شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں دیکھو سن رہے ہوتے ہیں اس طرح کے عقائد و نظریات جو ہم مسلمانوں کے مسلمہ عقائد و نظریات ہیں اگر اس طرح کے عنوانات ہماری نصابی کتابوں میں تفصیلت بیان نہیں کیے گئے ترجم قرآن کریم کی آیات اور حدیث پاک کے مطابق اور پورے ایک نظری اور عقائد کے مطابق تو ہونا چاہیے دیکھیے مسلمان کا اپنے عقیدے کے بارے میں اپنے نظریات کے بارے میں مستحکم ہونا مضبوط ہونا بہت ہی ضروری ہے اور میں تعلیمی اداروں کے حوالے سے اس لیے یہ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں چونکہ ہو مسلمان ان اداروں سے وابستہ ہیں اب لے دے کر کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جو مدارس میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اب رخ تو اس طرف ہے بچہ پیدا ہوتا نہیں ہے کہ اسکول میں نام لکھوا دیا جاتا ہے اب وہ اسکول چاہے مسلمانوں کی ہو یا غیر مسلموں کی ہو مسلمان کو بدقسمتی کے ساتھ اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس اسکول میں قرآن کی اس اسکول میں اسلام و دین کے بارے میں تعلیم دی جا رہی ہوگی یا جو تعلیم کے نام پر چل رہا ہے وہی پڑھایا جاتا ہوگا بس بیٹا کو انگلش آ جائے اس کے نظریات بدل رہے ہیں اس کے عقائد بدلتے ہیں اس کی سوچیں بدلتی ہیں اس کے اخلاق تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ ہمارے یہاں اس پر غور نہیں کیا جاتا کرنے والے اگر غور کرتے ہیں تو وہ بے بسی کا اظہار کر دیتے ہیں تو میں یہی عرض کروں گا جب مدنی چینل کے ذریعے جو ایک ذمہ دار افراد ہوتے ہیں ان تک اگر یہ بات پہنچتی ہو تو بالکل پہنچنی چاہیے اور اللہ کرے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو ایسا ہو اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نصاب کی کتابوں میں ہمارے عقائد و نظریات کو صحیح طور پر مسلمہ طور پر جو بیان کیے گئے ہیں وہ ہوں تاکہ جو ہمارے اسٹوڈینٹ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ میٹرک کرتے ہیں وہ فسٹ ایئر کرتے ہیں اچھا اس کے بعد دوسرا یہ کہ جب وہ دوسرے ملکوں میں پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی دی کہ وہاں کا کیا نظام ہے میں کیا آپ کو براہ راست بیان کروں تو مسلمان کا اپنے عقائد و نظریات میں مستحکم ہونا اس کو صحیح طور پر معلومات ہونا یہ بے حد ضروری ہے کتابیں ملتی ہیں مقت المدینہ سے کتابیں لے لیں اور بھی کتابیں مل جاتی ہیں الحمد للہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اب مثال دیتا ہوں سور عالیہ عمران کی آیت کریم آپ نے نسا کی دو آیات مبارک کا آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور آپ اس کو ترجمہ سنائے گیا آپ تفسیر صلات الجین لے لیں صلات الجین کی تفسیر کے اندر آپ جا کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک اچھا خاصا مواد ایک اچھا خاصا میٹر آپ کو وہاں مل جائے گا اللہ کی رحمت سے مقتد المدینہ نے یہ تفسیر شائع کی ہے تو آپ کو اچھا مواد وہاں مل جائے گا الحمدللہ تو یہ دیکھ لیں یہ پڑھ لیں تو میں تو ویسے ہی عرض کرتا رہتا ہوں کئی دفعہ عرض کیے کہ مقت المدینہ سے شائع ہونے والی تفسیر سراۃ جنان کی نو جلدیں شائع ہو چکی اور انشاءاللہ جلد اب تو شاید عنقریب ہے کہ دسویں جلد بھی آ جائے گی تو آپ کا ہمارا پورا قرآن کریم جو ہے اس کی تفسیر آ چکی ہوگی تو یہ لیں اور اس کو پڑھیں اس میں اس تفسیر میں فائدہ یہ ہے کہ اس میں آیت کریمہ کے تحت آیات ہی سے تفسیر بیان کی گئی ہے حدیث پاک بیان کی گئی ہیں اس میں حکایات بیان کی گئی ہیں واقعات بیان کیے گئے ہیں اور پھر شرعی احکام بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں تو بہت کمپریہنسو قسم کی یہ ایک تفسیر ہے جس کا مطالعہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے تو انشاءاللہ ہمارے عقائد و نظریات یہ مضبوط ہوں گے اور جو عقائد و نظریات ہونے چاہیے ہمارے وہی ہمارے قائد و نظریات ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے جب ہم بیرون ملک گئے اور جب وہاں پر ایسے عیسائیوں سے ہماری ملاقات ہوئی کرسچن جو ہوتے ہیں ملاقات ہوئی کہ وہ مطلب تھوڑے تھوڑے قریب ہوتے تھے کہ چلو اسلام کو بول کر لیتے ہیں لیکن کچھ کنفیوژنس ہوتی تھیں جب ملاقات ہوتی تھی تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال جواب ہوتے تھے تو جب انہیں ہم اپنا نظریہ بیان کرتے رہے کیا ہم نے ہم مسلمان یعنی اسلام کا حضرت عیساء علیہ السلام و حضرت مریم رضی اللہ تعالی کے بارے میں اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے تو ان کو شوق ہوتا تھا وہ تو جھٹکا لگتا تھا کہ ان کو, ان کو یہ بریفنگ تھی کہ ایسا نہیں ہے وہ مس گائٹ تھے مگر جب انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے تو بہت ساری چیزیں تو ان کو اسلام و دین کی اسلام و دین کی تو ہر بات درست ہے لیکن وہ مینٹی طور پر بہت ساری چیزیں قبول کر چکے ہوتے ہیں مگر یہاں آ کر وہی عقائد و نظریات بیان کیے جاتے ہیں الحمد للہ العالمین دیکھا گیا ہے کہ وہ کلمہ پر کر مسلمان ہو جاتے ہیں ان کی کنفیوژن دور ہو جاتی ہے تو اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہمارے اسٹوڈینٹس میں بھی آ جائیں ہم, ہم عام لوگوں کو بھی پتا ہو جیسا کہ ابھی ہم نے مدنی چینل پر تھوڑا سا میں نے بیان کرنے کی شہادت حاصل کی اللہ کریم ہمیں علم عمل کا پیکر بنائے اور اپنے عقائد و نظریات کو صحیح معائنوں میں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے باہر شریعت کا پہلا حصہ اس کو بھی مطالعے میں لیں ان اللہ تعالیٰ عقائد و نظریات کے متعلق بہترین, بہترین بہترین مواد آپ کو وہاں مل جائے گا قول چلائیے محمد شہزاد کر رہا ہوں میرا بھائی آپ سے یہ بات الگ کرنی تھی کہ اگر کوئی قرآن سیکھ رہا ہو اور جماعت کرانے کا موقع آ جائے تو اس صورت میں اس کا قرآن پڑھنا جماعت کرانا کیسا اور بعض دفعہ ظاہر ہولیہ نہیں ایسا ہوتا تو امامت کرنا کیسا اس کے بارے میں مدنی پوری فرمائیے اللہ تعالیٰ عز و جل آپ سب کو ایمان کی سلامتی آمین عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اچھا عرض یہ ہے کہ امامت دیکھیں امامت کی شرائط ہیں پوری اور ان میں ایک جو شرط ہے وہ کراط ہے قرآن کریم کی جو تلاوت ہے اس کے علاوہ بھی امامت کی شرطیں ہیں امام پھانسی کا معلین بھی نہ ہو اور بھی دیگر امام کی شرائط ہیں اگر امام اپنی شرائط پر پورا اترتا ہے جس کا باہر شریعت میں ذکر موجود ہے تو امام یا نماز کے احکام میں آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ کو وہاں بھی امام کی شرائط مل جائیں گی کہ امام کے لیے کن کن چیزوں کا پورا اترنا ضروری ہے تو اگر کوئی شخص امام امامت کی شرائط پر ہی پورا نہیں اترتا تو ظاہر ہے کہ وہ امامت کا اہل نہ رہا اگر اس کا ظاہری ہولیہ صحیح ہے اب اس کی اور بہت ساری جیسے قرآن کی تلاوت ہو گئی اب یہاں یہ مسئلہ آئے گا تو قرآن کی قرآد درست ہے لیکن ظاہری احکام جو فکی اس پر وہ پورا نہیں اترتا وہ بھی اس کے لیے مسائل ہیں تو امامت کا اہل ہونا یہ ضروری ہے اور اگر کوئی اچھا اب جو نمازیں پڑھاتے ہیں میں ان سے عرض کرتا ہوں کیا آپ نے اب تک کسی صحیح عالم دین سے جو یہ سارے مسائل کو جانتے ہوں اپنی نماز اور اپنی کرا و احکام ہے وہ چیک کرائیں مجھے تو یہ دیکھا جا... تو یہ دیکھتا ہوں کہ آدمی مسئلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے میں اس ہر مسلے پر کھڑے ہونے والے اسلامی بھائی سے عاشی کے سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے اپنے آپ سے کوئی اپنے لیے یہ کوئی اجازت لی ہے کہ آپ مسلح پر آنے اور نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتے ہیں اگر لی ہوئی ہے اور واقعی صحیح سے ام. لی ہوئی ہے تو تو ٹھیک ہے ادروائز وائز آپ کا اپنے ہی طور پر یہ فیصلہ کر لینا کہ میں امامت کا اہل ہوں یہ تو جورت نظر آتی ہے کہ آپ اپنے طور پر کیسے فیصلہ کر لیں گے کہ میں امامت کا اہل ہوں تو آپ کو آپ امامت کے اہل ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ تو وہ کرے گا جو اس کا اہل ہے اور وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ امامت کر لیجئے جیسے جمعہ پڑھانے کے حوالے سے بھی ازن لینا ہوتا ہے تو اس کے احکام وغیرہ آپ میرا خیال نماز کے احکام جو کتاب ہے اس میں جمعہ کا بیان ہے نماز کا بیان ہے اس کے علاوہ اور بھی بیانات ہیں وہ پڑھیں گے تو ان اس سوال کا اور تفصیلی جواب اور اس کے علاوہ اور تفصیلی معلومات آپ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے کال چلائیے محمد ماجد ابتاری سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسو کیا جنت میں یا کہیں ہو اور قیامت تک وہ وہیں رہیں گے اس کے متعلق جواب دے دیجیے گا پلیز اللہ تعالیٰ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضر عیسا علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے یہ میں نے پڑھا ہے اس کے علاوہ مزید میں نے نہیں پڑھا جی کال چلائیے جانے سے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد کاشف اتاری ڈویژن ڈاہرا والا میرا بھائی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ اکثر آپ مدنی چینل پر اور مبلغین ترجمہ کنزل ایمان کے بارے میں ترغیب دلاتے رہتے ہیں اس میں حضور کیا ح خصوصیات ہے جو زیادہ اس پر زور دیا جاتا ہے اس میں کچھ مجنی پھول اکشا فرما دیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دیکھیں سب سے بڑھ کر جو اس میں خصوصیت ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ترجمہ قرآن قنز المان یہ ایک عاشق رسول ایک عالین مفتی حافظ اور مجدد وقت نے اس کا ترجمہ کیا ہے یعنی میرے آقا آل حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اور یہ ترجمہ یوں سمجھیے کہ کئی تفاصر و تراجم کو اگر جمع کرے نا صحیح تفاصر صحیح تراجم جو کیے گئے ان کو جمع کرے تو ان کا بھی ایک پورا ایک خلاصہ بن جاتا ہے بڑی خوبصورت اس کے اندر ترتیب اس ترجمے کی اور یہ کہ الحمدللہ عشق عشق و محبت کے ساتھ یہ ترجمہ کیا گیا ہے تو اور اس کی کیا خصوصیت بیان کرو پھر اس کے پڑھنے سے الحمد ایک واقعیت عشق و محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے کئی جگہوں پر اعلی حضرت امام علیہ سنت نے ایسے لفظوں کا انتخاب کیا ہے کہ مدینہ مدینہ تو الحمد یہ ترجمہ ترجمہ کنظور ایمان علی حضرت امام علیہ سنت کا ہے اور پھر اس میں چونکہ یہ ایک کئی برسوں پہلے کی اردو ہے تو بعض اردو نہیں مطلب کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے سمجھ پاتے تو تفسیر سلاط جنان میں ترجمہ کنز ایمان کے ساتھ ساتھ ترجمہ کنز العرفان بھی ہے جو آسان ترجمہ ہے تو دونوں ترجمے ساتھ کیے گئے جی کول چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں احسان اللہ تاریخ عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں الحمد للہ زجل نگران شعراء کا سلسلہ میرے رب کا کلام ماشاء اللہ واقعی میرے رب کا کلام سبحان اللہ نگرانی شعراء الحمدللہ للہ زجل پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں اللہ عزوجل ہمارے نگرانی شع کو خوب ترقی عطا فرمائے اور ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے اللہ عزوجل ہمارے میر سنت کا سایہ تادیر مدائم دعاوں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ و اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ دعائیں دینے کا بھی بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کا بھی بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوب کو برکت بہر عطا فرمائے ہم اپنے سلسرے میں قرآن کریم کی بات صورتوں کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں اس کی ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ پڑھ کر ہمیں قرآن کی ان صورتوں کو پڑھنے کا یعنی معلومات سے قرآن کریم صورتوں کو پڑھنے کا مزید دل کرتا دل دلچسپی وہ ذوق بڑھتا ہے شوق بڑھتا ہے جیسے پچھلی دفعہ ہم نے سورہ ملک پر اور آیت الکرسی پر آیت القرسی پر ہم نے فضائل بیان کیے تھے ان کے سورہ ملک بھی آج ہم انشاءاللہ سورہ اخلاص کے بارے میں کچھ بدنی پھول عرض کریں گے حضرت سعید ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص رات میں تیاہی قرآن کیوں نہیں پڑھتا صاحبہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی کوئی شخص تیائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے ون تھرڈ ارشاد فرمایا کل ہو و اللہ احت قرآن کے برابر ہے اتنی عظیم فضیلت ہے عظیم ترین فضیلت ہے اللہ کریب اسے بار, بار بار بار بار بار بار پڑھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے اسی طرح حضرت سیدہ معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اللہ کے پیارے حبیب حبیب نبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے جو شخص دس مرتبہ قل و اللہ احد پڑھے گا اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا حضرت سینا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم پھر تو ہم اس سے کفرہ سے پڑا کریں گے پیارے آکاش صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور پاک ہے تو یہ کتنی پیاری صورت ہے قلح و اللہ احت اللہ سمت لم یلت ولم لم ولم یا کل لہو خفوبند احد یہاں پر جہاں ہم مخارج وغیرہ کی درستی کے حوالے سے بتاتے تھے تو کئی دفعہ آپ کو عرض کی ہے کہ یہاں پر قل یہ دو نقطے والا کوف ہے اس کا ضرور خیال رکھنا ہے اور بھی صورت میں عہد ہے عہد نہیں ہے کافی قوانین اور اصول یہاں بھی بیان کیے گئے, گئے ہیں لیکن یہاں پر جیسے میں لگیا تو آپ کو یہ کر دوں کہ قل ہے یعنی کہ موٹا قوف ہے اس کو ضرور اہتمام کریں عہد آحد, آحد ہی ہا ہے ہا نہیں ہے سواد ہے ثانی ہے تو اس طرح یہ اصول و قوانین ہیں ان کو ضرور ملوز رکھیں اور قرآن کریم درست پڑھنے کی عادت پیدا کریں تاکہ ہمیں واقعیتا قرآن کریم کو پڑھنے اور پھر اس کے جو فضائل اور جو اس کی برکتیں ہے وہ پانے کی سعادت نصیب ہو تو یہ قل ہے قل کہتے ہیں کہہ دیجیے کہو قل کہ اور اگر اس کو پتلے کاس یعنی ڈنڈی والے کا سے پڑیں گے قل تو اس کا مطلب ہے کھا آپ نے وہ قرآن کریم کا ایک ارشاد سنا کلو وشربو ولا تصرفو کلو وشرب کلو کھاؤ کلو وشربو کھاؤ پیو ولا تصرفو اور فضول نہ اڑا یعنی اس رات سے یہاں روکا گیا ہے تو یہاں کلو چھوٹے کاپ سے کلو کھاؤ پل جو ہم پڑھتے ہیں دو نقطے سے کل مطلب کہو اور اگر ہم اس کو پڑھیں گے کل پتلے کا سے اس کا مطلب کھاؤ کھا خا. تو بٹھے مٹ اسلام بھائیو اس پر غور کریں کہ معنی, معنی بدلنے سے کس قدر پورا عنوان بدل جائے گا اس لیے قرآن کریم کو درست پڑھنے کی عادت پیدا کریں خ خاص طور پر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سارے مل کر کوشش کریں وہ میں دوبارہ عرض کروں گا کہ دس دس سال پندرہ پندرہ بیس بیس سال تک ہمارے اسٹوڈینٹ یہ اسکول کالج اور یونیورسٹیز کے اندر اپنے وط کو نکالتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے بیس سال تعلیم کے نام پر جو کچھ کیا ہے آپ کو قرآن پڑھنے نہ آیا کیوں ہے ایسا ہمارا نظام ہم بیس بیس سال بائیس بائیس سال تک تعلیم حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں ہمارے عقائد و نظریات ہمارے سامنے نہیں ہوتے جو واقع اسلام و دین و شریعت و قرآن و حدیث کے مطابق جو عقائد و نظریات ہیں تو بس اللہ کہ کہ کوئی ایسی بہتر تبدیلی ہمیں مل جائے اور نصیب ہو جائے تو یہ سور اخلاص کی میں نے آپ کے سامنے فضیلت بیان کی ہے اللہ کریم اس کو پڑھتے رہنے کے ہمیں توفیق کے تب فرما ستے سر ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی وسلم نے شاہ فرمایا واجب ہو گئی مائنے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہوگی فرمایا جنت حضرت انس ربی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما جو شاد روزانہ دو سو مرتبہ قل و اللہ احد پڑھے گا اس کے پچاس برس کے گنا مٹا دیے جائیں گے مگر یہ کہ اس پر قرض ہو قرض تو یہ معاف نہیں ہو یہ تو ادا کرنا پڑے گا تو سورہ اخلاص کی بے شمار فضیلت ہے اللہ کریم اسے پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور اس کو درست پڑھنے کی توفیق عطا کرے سیکھنے کے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا کرے قول سنائیے السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے میں ضلع بہول پور مہراب والا سیرانی کابینہ سے عرض کر ہوں پیارے پیارے نگران شعرا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ماشاء اللہ میرے رب کا کلام بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور نگران شعرا صاحب بہت پیارے پیارے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں میں نگرانی شعا حاجی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال عرض کرتا ہوں کہ اکثر یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا پڑھنا اور عمل کرنا یہ سب راہ نجات ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہیں لیکن اکثر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے رمضان شریف یا کچھ بابرکت مہینے ایسے جو نسبت والے ہیں تو یہ حدیت لوگ علاقوں میں قرآن پاک حدیت فروخت کرتے ہیں تو کچھ لوگ کا یہ جائنے کہ قرآن پاک حدیت لے کر مسجدوں میں رکھوا دیتے ہیں طالب علموں کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں مدرسوں میں دیتے ہیں خود نہیں پڑھتے خود تلاوت نہیں کرتے خود عمل نہیں کرتے صرف مساجدوں میں رکھوا دینا یہ عمل کیسا ہے اس معاملے میں ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیجیے جزاک اللہ تعالی ہمارے نگرانی شورا کی عمر دراز بل خیر عطا فرمائے آمد. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یقیناً قرآن کریم کو لینا چاہیے اسے دیکھنا چاہیے اسے پڑھنا چاہیے اور درست پڑھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے رمضان مبارک میں بھی اور اس کے علاوہ بھی یہ عمل تو بالکل ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا اور قرآن کریم عدیتن حاصل کر کے کسی کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں تحفے میں دیتے ہیں ہدیتن دیتے ہیں مسجد مساجد میں رکھتے ہیں طلباء کرام کو دیتے ہیں مدارس میں دیتے ہیں اچھا عمل تو ہے نا کہ جب وہ اس کو پڑھیں گے تو ثواب تو دینے والے کو بھی تو ملے گا نا تو وہ عمل بھی ہونا چاہیے اگر کوئی یہ عمل نہیں وہ عمل نہیں کرتا پڑھنے والا اور یہ عمل کرتا ہے تو اس عمل کو بھی ہم اچھا تو کہیں گے نا کہ چلے یہ عمل ہے یہ بھی نیکی تو ہے نا ثواب تو انشاءاللہ اس میں ملے گا اور جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اس قرآن پڑھنے والوں کو آپ قرآن کریم دے رہے ہیں اچھے سچے دسخے ماشاء اللہ لوگ ادیت حاصل کر کے دے رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی حسب نیت ثواب تو ملے گا قول چلائیے السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں بہاور نگر سے یاد کر رہا ہوں محمد رضوان میرا سوال یہ ہے کہ میں نے حضرت صاحب کی کتاب پڑھی ہے بیٹا ہو تو ایسا اس کے سفر نمبر دو پر میری ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام السلام کو جو خواب آیا حضبا اسماعیل کے بارے میں تو آپ پورا دن یہ غور فرماتے رہے کہ آئے یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا فان کی جانب سے اور اگلے دن بھی آپ کو یہی خواب آیا پھر اس نے اگلی صبح آپ نے یقین کر لیا کہ یہ خواب اللہ اجزا وجل کی جانب سے ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا کا خواب تو وہی نہیں ہوتا میرا عقیدہ ہے یہ کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے تو نبی کے خواب میں تو شیطان آ ہی نہیں سکتا نہ ہی نبی اس بات سے بے خبر ہو سکتا ہے برائے مہربانی میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے یہ عزر ابراہیم علیہ السلام کا اور اس, ان کے رب کریم کا معاملہ ہے تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا یہ اللہ کے خلیل ہیں اللہ تعالی نے ان کی تعریف قرآن میں ارشاد فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان پر سلام ارشاد فرمایا ہے تو وہ کیا وجہ تھی اور وہی جو آپ نے بیان کیا اگر ویسا ہی لکھا ہوا ہے تو اس کے غور کرنے میں سوچنے میں کیا حکمت تھی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس معاملے میں میرے پاس علم نہیں ہے جی سوال چلائیے میرا نام محمد عظیمت تاریخ میں سامو کی ضلع گجرہ والا سے رض کر رہا ہوں نگر شدہ کی بارگاہ میں ارض ہے کہ یہ بتا دیں کہ ہاروت و ماروت کا کیا معاملہ تھا اور وہ کس طرح یعنی کہ دنیا میں رہے اور قرآن پاک میں کہاں ان کا واقعہ ہے یہ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں حاروت و ماروت کے معاملے پر انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کیونکہ اس کی تفصیل ہے جو ابھی بیان نہیں کر سکوں گا قرآن کریم میں ان کی تفصیل موجود ہے تو انشاءاللہ تعالی میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ سلسلوں میں کسی وقت حاروت و ماروت کے مطالعے جو قرآن کریم میں تفصیل ہے اور جو اس کے معاملے میں جو ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہماری سوچ اور ہمارا علم و معلومات ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی اس کو آئندہ سلسلوں میں بیان کرنے کی میں نیت کرتا ہوں ٹھیک ہے جی چلائیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے میرے رب کا کلام بے شک آج کل ایسے ہی سلسلے ہونے چاہیے تاکہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پڑے میرا ایک سوال ہے جواب ارشاد فرما دیں کہ سب سے پہلے قرآن پاک کو حفظ کس نے کیا تھا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے قرآن کریم کو حفظ کس نے کیا اس معاملے میں میرے علم میں کوئی بات نہیں ہے میں یہ یاد پڑتا میں نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا یہ بھی یاد نہیں آ رہا اس کو بھی مستحذر نہیں ہے میرے ذہن میں تو میں جواب کیسے دے دوں جو بات ذہن میں یقینی طور پر موجود نہ ہو کال چلائیے محمد کے بعد حاجی محمد رحمۃ اللہ خیر بہت مہربانی ہوگی حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی کی آواز میں تلاوت چلا دیا کریں مغرب کے بعد اچھا چلیں انشاءاللہ مجلس نے آپ کی آواز سن لی ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آپ غور کر لیجیے عجیم مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز میں بھی تلاوت بڑی خوبصورت تلاوت موجود ہیں یہ بھی چلا دیا کریں تاکہ ہمارے ناظرین کو اس تلاوت سے بھی محظوظ ہوں ماشاء اللہ جی کال چلائیے سلسلہ میرے رابطہ کلام عمران بھائی کا بہت بہت اچھا پروگرام ہے بہت بہت پیارا سلسلہ ہے ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں جزاک اللہ خیرہ اب دیکھیں ماشاءاللہ اللہ سلسلہ تو آپ بڑے ذوق و شوق سے دیکھنے کا آپ کہتے ہیں لیکن کوئی ایسی صورت بھی بنائیں کہ ہمارے مدارسۃ المدینہ برائے بالغان کی طرف ہی رخ کریں کہ پرانے کریم میں مضامین اتنے خوبصورت ہیں کہ اگر اسے جتنے اچھے طریقے سے بیان کریں گے انشاءاللہ شاء عاشقان رسول کو اس سے فرحت و خوشی نصیب ہوگی لیکن ایک بڑا علمیہ یہی ہے کہ ہمارے ایک بڑی تعداد ہے جو قرآن کریم درست نہیں پڑتی اور نہ سیکھنے کی ان کے بچاروں کی سوچ بنتی ہے اگر سوچ بنتی ہے کہتے کہتے وقت نہیں ہے اب قرآن کریم سیکھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے تو پھر کیا بنے گا میں لوگوں گا لہذا میری مدنی التجا میرے مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ بالیغان اور اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ بالیغات اس کی طرف توجہ کریں اور اپنے قرآن کو درست پڑھیں اللہ وہ دین لائے کہ ہم مسلمان امامت کے اہل ہو جائیں یعنی ایک مسلمان کہیں بھی ہو اس کو امامت کے لیے کہے گا کہ آپ نماز پڑھا دے تو اس کو امامت کا آہل ہو امامت کے لیے پوری ایک مٹھی داڑھی بھی ہونی چاہیے اور پھانسی کا مائلنگ بھی نہ ہو اور دیگر شرائط بھی ہیں اس کی تو اللہ کرے گا میں سے ہو جائیں مطلب ایک مسلمان کے لیے کتنی عجیب باتیں ہے کہ وہ اس کو کوئی کہے کہ نماز پڑھا تو بولے مجھے نماز پڑھانے نہیں آتی اچھا اس میں یہ بھی مطلب مسئلہ, مسئلہ ہے کہ اس کو خود اپنی نماز پڑھنے بھی نہیں آتی تو اب غور کرے سنجیدگی کے ساتھ غور کریں۔ یہ اسپیشلی اپنے آپ کو پڑھا لکھا تعلیمی یافتہ طبقہ کہتے ہیں اور اس معاملے میں اگر آپ کی کمزوری ہے تو آپ مزید سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ اگر قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنے نہیں آتا اور نماز ہمیں پڑھنے نہیں آتی دیکھ دیکھ کر نماز کی نقل کر لیتے نماز سیکھی نہیں دیکھیے نماز بھی سیکھنے سے آئے گی نماز دیکھ دیکھ کر جو پڑھتے ہیں نا ان کی غلطیاں بے حد و بے شمار نکل سکتی ہیں ہمارا نماز کورس ہے سات دنوں کا ایک ہفتے کا آپ نماز کورس کریں تو پتا چل جائے گا کہ نماز کورس کیا ہے مدنی قافلوں میں تین دن کا سفر کریں تو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ نماز میں ہماری کتنی غلطیاں پائی جاتی ہیں تو میں ایک مدنی التجا کرتا ہوں کہ نہ نماز درست ہو نہ وضو درست ہو دیکھ دیکھ کر وضو کر رہے ہیں اس میں بھی کئی فرائض چھوٹ جاتے ہوں تو اب غسل تو جو فرض غسل ہوگا پتہ نہیں کیسے آتا ہوگا کہاں سے سیکھا ہوگا کیا پڑھا ہوگا کس سے سمجھا ہوگا تو یہ آپ غور کر لیجیے اس کے اوپر تو نہ فرض غسل کرنے آئے نہ صحیح وضو کرنے آئے نہ صحیح نماز پڑھنے آئے نہ دیکھ کر قرآن پڑھنے آئے نہ کپڑے اپنے کپڑے پاک کرنے بھی نہ آئے آپ مجھے بتائیے ہمیں پھر کیا آیا اتنی اتنی بھی دین سے دوری کیا اتنی کیا دین سے دوری اسلام کی معلومات اسلام کی تعلیمات ایسی بھی کیا دوری ہے کہ ہم اپنے فرائض و واجبات تک نہ سیکھ سکے یہ کیسی دوری ہے رمضان مبارک آتا ہے تو لوگ روزہ روزہ روزے کی شہری اور افطاری کے مسائل نہیں جانتے روزہ ٹوٹے گا کیسے روزہ کیسے نہیں ٹوٹے گا اس کے بھی فرض روزہ رکھنے جا رہے ہیں معلومات تو کرے کہ روزہ بچے تک کیسے ہے روزہ ٹوٹتا کیسے ہے نا زکات فرض ہوتی ہے مگر زکوات دینے کیسے یہ نہیں آ رہا ہوتا خود کیسے کیا کر کے آ رہے ہیں ہم لوگ اچھا جو حج کو جاتے ہیں وہ حج کو جاتے ہیں حج کے مسائل نہیں بتا گیا حج کرنی کیسے حج ہوتا کہاں یہ بھی نہیں پتا ہوتا حج کہاں ہوگا حجما ہوگا حجما ہوگا, حج ہوگا حج ہے کیا حج کے رکن اعظم کون کون سے ہیں حج کے احکام کیا ہیں احرام کے احکام کیا ہیں نا بھائی پتہ ہی کچھ نہیں ہے آپ بتائیں تو صحیح نہ اور کتنی دین سے دوری آپ اپنے اندر پیدا کرنے کی وہ اس طرح کا نظام بنے گا کتنا فرائض سے اتنی لا علمی حکام شرع سے اتنی لا علمی ایسا کیا کسی نے ہم کو سمجھا دیا کہ بھائی یعنی یہ دین سے دوری اور دین سے دوری ہمارا یہ منفی سوچ بنائی گئی ہے مد قسمتی کے ساتھ کہ جو دین پر چلنے والے ہیں ان سے دور رہو معذ اللہ سما معاض سے دور کیا دین پر چلنے والوں سے سنتوں پر عمل کرنے والوں سے اور نماز اور روزے کی دعوت دینے والوں سے ان نے رسول سے دور کرنے کی جو تحریک چلی کہ بھائی ان کے قریب جاؤ گے تو تمہاری ماض اللہ دنیا برباد ہو جائے گی کس نے کہا بھائی کس نے کہا دنیا برباد ہوتی ہے اس چیز سے اور دنیا کون سی آباد کر لی یار دنیا کون سی آباد کر لی کہ عیاشی اور ایش اور عشرت اور مطلب گھومنے پھرنے اور اسی طرح گل چھڑے اور آنے کا نام ہی دنیا رکھ دیا گیا ہے کیا نشے کا عادی بننے کا نام ہی دنیا رکھ دیا گیا ہے فلمیں ڈرامے گانے بازوں کا نام ہی دنیا رکھ دیا گیا ہے یہ ہوتا کا ہے. یہ آپ نے شاید سنا ہوگا مذہبی آدمی ملتا ہے مولانا سنتوں پر عمل کرنے والا اور نماز پڑھ رہا ہے. نیکی کتابت دیر طرح کرے تو کہتے یار مولانا کو دنیا کا کر لیا کرو میں کبھی کوئی پوچھتا ہوں دنیا کا کیا کرے بھائی یہ مولانا دنیا کا کیا کرے کیا مولانا کھاتا نہیں ہے کھاتا تو ہے مولانا شادی نہیں کی شادی بھی ہے مولانا کے بچے بھی ہیں مولانا کا گھر بھی ہے ہاں مولانا گاڑی بھی چلا لیتا ہے بھائی مولانا موٹر سائیکل بھی چلا لیتا ہے کما بھی لیتا ہے ہاں کما بھی لیتا ہے جب کماتا ہے تو مولانا کیا مطلب کہ وہ ماں کسی سے مانگ کر گھر چلاتا ہے دنیا کا کیا کرے مولانا مولانا کو دنیا کا بھی دنیا کا کیا کرے مولانا بتاؤ تو صحیح جواب نہیں ملے گا تو میں چوٹ کرتا ہوں کہ کیا مولانا دنیا تمہاری یہ ہے کہ مولانا تھوڑا مطلب کہ فلم بھی دیکھ لیا کرو ماض اللہ مولانا تھوڑا گانا بھی سن لیا کرو مولانا تھوڑی بے پرتے گی تھوڑی بد نگاہ بھی کر لیا کرو ماض اللہ صبح معاذ اللہ یار مولانا تھوڑا گھوم پھر لیا کرو بھلے وہاں گناہ ہوتا تو ٹھیک ہے چوٹ کر رہا ہوں میں آپ لوگوں بھائی مولانا کیا دنیا ہے مولانا یار چھوڑو چلو تھوڑا سود لے لیا کرو رشوت کھا لیا کرو رشوت بھی لے لیا کرو تھے ملاوٹ کام بھی کر لیا کرو ماں سما ماں چوٹ کر رہا ہوں میں آپ کو تو بھائی کیا کرے مولانا مولانا کر تو رہا ہے جو مولانا ہے وہ کرنا چاہیے جو ایک مذہبی آدمی کو کرنا چاہیے دنیا میں جس طرح جینا چاہیے اور دنیا کو جتنا جتنا دنیا لینی چاہیے اتنا لے رہا ہے مولانا کو اس طرح کے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اس طرح اپنے آپ کو بڑے محفوظ انداز سے چلا رہے ہوتے ہیں ان کو یہ درس دینے کے بجائے کہ کچھ دنیا کا قبضیہ کرو میں آپ کو کہتا ہوں کہ خدا کچھ دین کا کر لیا کریں نماز ایک وقت کی پڑھتے نہیں ہے قرآن دیکھ کر پڑھنے آتا نہیں ہے اپنے فرائض و واجیبات کا پتہ نہیں ہے کاروبار کرتے تو حرام حلال کا پتہ نہیں ہے شادی کرتے تو نکاح و طلاق کا پتا نہیں ہے اور oh, اچھا حج پہ جائیں تو حج کا پتا نہیں ہے مسجد میں جائیں تو مسجد میں جانا کیسے مسجد کا حقام کیا کیا ہے وہ پتا نہیں ہے ماں باپ کے حکام کیا وہ پتا نہیں ہے بیوی جانتی نہیں ہے شوہر کا حقوق حق حق کیا ہے شوہر یہ جانتا نہیں ہے. بیوی کے حقوق کیا ہے تو اللہ کے بندو آپ کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ دین کا کچھ کیا دین کا کرے دین کا ہی کریں ہمارا دین میں سب کچھ ہے دین مکمل ہی حیات ہے اسی کے اندر رسک بھی ہے کاروبار بھی ہے نکاح بھی ہے دنیا ہماری زندگی کے جو بھی معاملات ہیں ہمارے دین میں بیان کیے گئے ہیں دین صرف عبادت اور نماز پڑھنے کی ہی بات نہیں کرتا دین میں نکاح اور نکاح اور اس کے مسائل اولاد بیوی بچے کاروبار گھر بار پڑوسی رشتے دار یہ دین سب سے بات دین سارے موضوع کو لے کر چل رہا ہے قرآن قرآن کریم پڑھیں جیسے میں نے آپ کو تفسیر کے ساتھ کہا پڑھیں تو سی تفسیر تفصیل سلا تو جینان ادیس اس کی شروعات پڑھیں لے میرات المناجی مشکا شریف کی ہے بڑی زبردست ہے لے پڑھیں پتا چلے سارے اس میں مضامین پڑھیں کتنے کتنے مضامین ہیں عقیدے کا بیان کیا ہے عبادت کا بیان کیا ہے معاملات کا بیان کیا ہے؟ اخلاقیات کا بیان کیا ہے ملنا کیسے ہے بولنا کیسے ہے چلنا کیسے ہے کھانا کیسے ہے پرہیز کیا کرنا ہے اصراف کسے کہتے ہیں فضول خرچی اور بہت ساری اسلام کیا دین بیان نہیں کرتا کاروبار کیسے کرنا ہے گھاس شریل کیسے کرنی ہے کہ کون سے کاروبار کا کون سا میں ہے بے باطل کسے کہتے ہیں بے فاصل کسے کہتے ہیں بے استثنا کسے کہتے ہیں متاربت کسے کہتے ہیں اور بہت سارے شرع اصطلاحات ہیں شراکت کیا ہوتی ہے رب المال کون ہے راسول مال رب المال راسول مال کی بحث کیا ہے دارید کی بحث کیا ہے یہ سارے یہ سارے شریعت کے احکام ہیں تجارت سے گفتگو ہو رہی ہے تجارت کے احکام سے بات ہو رہی ہے سونے چاندی کے احکام اناج کے احکام مزدوری کے احکام اجارے کے مسائل سیٹ کے مسائل مستاجر کے مسائل آپ بولو گے یار یہ کون سی لینگویج بول رہے ہیں یہ شری اصطلاحات ہیں ٹھیک ہے میں نے انگلش میں بات نہیں کی ہے لیکن شری اصطلاحات تو ہے نا شری ٹیکنالوجی تو ہے نا یہ ہمیں نہیں آتی نا تو مہربانی کریں کچھ کچھ کیا مکمل دن میں کچھ کا لفظ تو میں واپس لیتا ہوں بھول ہو جاتی ہے باپ منہ سے نکل جاتا ہے یہ کچھ ہم کچھ مولانا کہتے ہیں نا کچھ دنیا کا کرو تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ مکمل آپ اور ہم سب مکمل دین کا کریں میں کہتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جیسے کوئی بہت ستھرا سا آدمی ہوں لیکن جو دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے سیکھا اور جو دیکھتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم نے دین کو چھوڑ کر یعنی دینی احکام کو چھوڑ کر دین کا چھوڑنا دینی احکام کو چھوڑ, چھوڑ کر ہم نے کوئی بھلائی نہیں پائی ہے کوئی سکون اور راحت کا سامنا نہیں کیا ہے بے سکونی بے چینی اور پریشانی بڑی ہے گھر کے اندر ناچاکی بڑی ہے کاروبار میں بے چینی بڑی ہے نفا کما کر بھی نفع نہیں ہو رہا مجھے بھی اتنا تھوڑی بہت علم ہے دن رات ایک کر دیتے پھر بھی پورا نہیں ہوتا رسک میں برکت چلی گئی ہے آپس کے تعلقات کے اندر اتفاق چلا گیا ہے مہنگائی آپ کے آمدنی سے تیزی کے ساتھ مہنگائی بڑھ رہی ہے بڑا دنیا کا نظام بڑا عجیب و غریب ہوا ہوا ہے میں کہتا ہوں آویگ آواہ بگڑتا جا رہا ہے اب اس میں کیا سمجھاؤ میں آپ کو پلیس مسجد کا راستہ لیں نمازوں کی پابندی کریں عبادت کریں اور علم سیکھیں علم میں تمام تر افراد اسپیشلی جو سرمایہ دار طبقہ کہلاتا ہے فیکٹری آنر کہلاتے ہیں جو آپ پروفیشنلز کہلاتے ہیں ایون چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں آپ, آپ وکالت سے شعبے سے ہیں آپ نے کوئی ماسٹرز کیا ہوا ہے آپ سب کو میں کہتا ہوں چاہے غریب ہو یا امیر ہو روزگار پر ہو یا بے روزگار ہو سب کو میں ارض کرتا ہوں خدا را علم دین سیکھیں وقت نکالیں گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ روز کا نکالیں پرٹیکولر پرمیننٹ ٹائم نکالیں کہ یہ وقت ہے میرا صرف دین سیکھنے کا میں مرنے سے پہلے اپنا دین اپنا اسلام اپنا مذہب سیکھنا چاہتا ہوں اور الحمد دعوت اسلامی کو موقع دیں دعوت اسلامی ان شاء اللہ از وجل آپ کو سکھائے گا ہمارے بہت سارے کورسز ہیں آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں واٹس اپ کے ذریعے رابطہ کریں ہمارے سوشل پیجز کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی ہمارے شعبے کے متعلق اسلامی بھائی اللہ نے چاہ تو آپ کو گائڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے تھوڑی کال سے لاتے اس کے بعد میں رخ چاہوں گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ پیارے نگرانی شورا میں محمد ذلکر نین اتاری ڈویژن ٹنڈو محمد خان سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ میرے رب کا کلام سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے ہم آپ کا سلسلہ سارے گھر والے مل کر دیکھ رہے ہیں الحمدللہ للہ آپ سے مدن انتجا ہے کہ کبھی میرے رب کا کلام سلسلے میں سنت بھی آپ کے ساتھ ہوں تو مدینہ, مدینہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ اللہ، اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ وہ دن لائے کہ وہ میرے ساتھ نہیں ہو اللہ وہ دن لائے کہ میں ان کے ساتھ حاضر ہوں اور یہ سلسلہ ہو رہا ہو قول چلائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ شاء اللہ رجل میرے رب کا کلام اسلام بہت ہی پیارا ہے میرا نگرانی شعرا کی بارگام میں میرا سوال ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی نگرانی شعرا نے فرمایا یہ حدیث پاک کے تحت کہ تہائی قرآن پڑھ کر سویا کرو تہائی قرآن پڑھنا سر اخلاص کی تلاوت ہے اور سوال یہ ہے کہ کیا کسی کو ہم کل و اللہ پڑھ کر پورے قرآن پاک کا احسال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس بارے میں رہنمائی فرما جی میں نے کہیں پڑھا یا سنا نہیں اس لیے میں جواب نہیں دے سکتا اللہ کرے یہ بات بھی آپ اس کو بھی سمجھ لیں کہ آپ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے اور آپ نے اس کا درست جواب کہیں پڑھا صحیح کتاب سے پڑھا نہیں ہے یا کسی صحیح عالم سے سنا نہیں ہے اور آپ کو وہ صحیح یاد بھی نہیں ہے مہربانی کر کر کہہ دیں مجھے پتا نہیں ہے یوں تھا یوں تھا کچھ یوں پڑھا تو تھا کچھ ایسا سنا تو تھا کچھ ایسا ایسا تھا تو صحیح اس میں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اللہ کی رضا کے لیے جواب دیں اور بالکل سو فیصد یقین ہو کہ یہی چیز ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے اس کے علاوہ یہ کہنے کی تو عادت اور یہ بہت زیادہ ہی عادت رکھنے پڑے گی میرے علم میں نہیں ہے بہت زیادہ عادت بنائیں کیونکہ سوال نئے ہوتے ہیں بہت سارے سوال نہیں ہوئے سوال تو لوگوں کے ذہنوں میں آئے دن چلتے پھرتے آتے رہتے تو ہر سوال کا جواب ہمیں آئے ضروری نہیں ہے اچھا ہر سوال کا جواب پڑھا ہے مطلب کئی سوال کے جوابات پڑھیں اس وقت ذہنی ہو ضروری نہیں ہے ذہن حاضر ہو یہ ضروری نہیں ہے بیان کچھ اور ہو رہا ہے ذہن کہیں اور ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے مستحضر جس کو کہتے ہیں اس وقت جواب ذہن میں آ رہا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کئی دفعہ بعض اوقات کئی مسائل کئی عبارتیں کئی دفعہ پڑھی ہوئی ہوتی ہیں نہیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہوتا ہے نسان بھی ہو جاتا ہے آدمی بھول جی بھی جاتا ہے تو میری تمام طرف آشکا رسول سے مدنی التجا ہے کہ یہ کہنے کی عادت تو بالکل بنائیں میں نہیں جانتا میرے علم میں نہیں ہے مجھے نہیں معلوم لا لمو یہ بھی مطلب کہ اس کو بھی آدھا علم کہا گیا ہے کہ یہ, عادت یہ کہنے کی عادت پیدا کریں اور صرف ایسے ہی مطلب کہ اپنی ہم بڑائے مانے کہ نہیں میں یوں مجھے آتا تھا وہ یوں رہ گیا میں نہیں پڑا ہو بھی نہیں سکتا کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میں پورے کی پوری معلومات پورے علم رکھتا ہوں تو اللہ کہ یہ بھی عادت ہمیں نصیب ہو جائے اللہ عمل کرنے کی تو عطا کرے ہم سب کا اللہ تعالی ایمان سلامت رکھے آمین بجا نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ماشاء اللہ اس وقت حجی عبید رضا تاری شہزادہ حمیر سنت ان کا براہ راست بیان اس وقت نشر کیا جائے گا الحمدللہ ہمارے باب المدینہ کراچی کے جو مدنی انعامات کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ ان کی الحمدللہ ترکیب ہے تو تھوڑی دیر میں ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ میرے سلسلے کے فوراً بعد ان کا سلسلہ براہ راست دکھایا جائے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ اللہ ہمارے شہزادہ حضور اللہ جو رضا تاری المدنی ان کا بیان انشاءاللہ مدنی چینل پر آپ براہ راست دیکھ سکیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علامہ.